کتاب الظہار اذا قال الزوج لامراته انت علي كظهر امي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فیرا غیر الفارتی یبل کفارت ہوا وتی ہار بائی زہار دیکھیے کی تعریف آپ کے حاشے میں دی ہوئی ہے بھائی از اپنی بیوی کو او من یا اس کے میں سے کسی ایسے کو انجمی اِہا جس کے ذریعے اس کے سارے بدن کو کیا کیا جاتا ہو تعبیر کیا جاتا ہو او جز منها یا اس میں سے کسی ایسے جز کو جو شائع ہے پھیلا ہوا ہے یعنی پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو اس ان کو تشبیح دینا بھی من ایسی عورت کے ساتھ تحرم علیہ ہی عالت جو خاوند پر حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہار بھئی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مثلا کہتا ہے مسل کا واہری امی, امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت بھائی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح मुझ पर इसी तरह है जिस तरह मेरे लिए मेरी मां की पुष्ट है भाई तो देखो यहां कामंद ने अपनी बीवी को तश्वी दे दी किसके साथ अपनी मां की पुष्ट के साथ भाई तो तो तो तो तो تو دیکھو ایسی عورت سے تسبیح دی ہے جو خامن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے بھائی ماں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا نکاح کو کیا قرار دیا گیا ہے حرام یا اسی طرح بہن کے ساتھ تشبیح دیتا ہے یا پھوپھی کے ساتھ تشبیح دیتا ہے وغیرہ تو کسی ایسی عورت سے تشبیح دینا بیوی بی کو جو انسان پر کیا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام یہ زہار کہلاتا ہے یا اسی طرح کسی ایسے عضو کو تشبیح دے دی, دی ایسے عضو کو جس سے سارے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہو جس سے کیا کیا جاتا ہو جیسے چہرہ بول کر سارا انسان مراد لے لیا جاتا ہے بھائی یا رقبہ بول کر کیا مراد لے لی جاتی ہے ذات پورا انسان مراد لے لیتے ہیں بھائی یا اس کے کسی جز شائع کو ایسے جز کو جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے مثلا نصف کہا یا سلس کہا یا ربع کہا اس کو تشبیح دینا کس چیز کے ساتھ ایسی عورت کے ساتھ جو انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام یہ کیا کہلاتا ہے زہار کہلاتا ہے تو زہار یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی کو تشویح دے ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور ظہار کرنے سے انسان پر اس کی بیوی کے ساتھ صحبت حرام ہو جاتی ہے بیوی اس پر حرام ہو گئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی اب اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کفارہ دے دے بھائی کفارہ کفارہ دے گا تو بیوی حلال ہوگی کفارہ نہیں دے گا تو بیوی حلال بھی نہیں حتہ کہ اگر اس نے بیوی کو پھر طلاق دے دی ابھی کفارہ نہیں دیا زہار کر لیا پھر طلاق دے دی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا عزت کے بعد پھر اس دوسرے خامند نے طلاق دے دی اب یہ پھر اس پہلے خامند کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو یاد رکھیے اب بھی یہ اس خاون کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ ثانی بیچ میں آ پھر بھی پہلے خاون کے لیے اب اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ زہار کر چکا ہے اور جب تک اب اس کا کفارہ نہیں دے گا اس عورت کے ساتھ اس کے لیے صحبت کرنا کسی صورت میں جائز نہیں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اور کفار زہار آگے صاحب خزوری آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ ایک مسلمان گردن آزاد کی جائے ایک مسلمان غلام یا ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے بھائی چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو بس ایک غلام آزاد کرنا ہے یا ایک باندی آزاد کر دے صحبت سے پہلے پہلے اگر اس کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ملے تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے بھائی صحبت سے پہلے پہلے دو ماہ کے روزے رکھے سمجھ میں آیا بھائی اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو دو ماہ کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا صحبت سے پہلے پہلے وہی تو غلام آزاد کرے یا کیا کرے اگر اس کی طاقت نہیں تو ساٹھ روزے رکھے اگر اس کی طاقت تو نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے اور یہ سب صحبت سے پہلے ہونے چاہیے کیونکہ یہ کفارہ ہے تو کفارہ پہلے ہوگا اس کے بعد بیوی بی کیا ہو جائے گی اس کے لیے ہلاک یاد رکھیے یہ دراصل جاہلیت کے زمانے کی ایک قسم تھی بھائی اور جاہلیت میں البتہ یہ فرق تھا کہ جو شخص زہار کر لیتا تھا اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی وہاں اب حرمت ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی یہ جاہلیت کا طریقہ تھا اور جو شخص اظہار کر لیتا تھا اس کی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر کیا سمجھا جاتا حرام سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے بھی آ کر اس حکم کو برقرار رکھا لیکن تھوڑی سی تبدیلی کر دی وہاں تھا بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی یہاں پر کفارہ مقرر فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ کفارہ دے دو تو پھر حلال ہو جائے گی کیونکہ تم نے بڑی ہی غلط بات کہی ہے اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیح دے رہے ہو جو تمہارے اوپر حرام ہے بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو تم نے بڑی غلط بات کہی اب سزا یہ ہے کہ بیوی تم پہ حرام ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں حرام اب بھی اگر تم بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو تو کفارہ دے دو عورت پھر تم پر کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو تو یہ تھا ہار مولانا اور اس کا کفارہ کفارا مرا آتی ہی آتی علیہ کا ظہری امی. جب کہا کامند نے اپنی بیوی سے انتہ کا ظہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت فقد حرمت علیہی تو تحقیق وہ اس, بیوی اس شخص پر حرام ہو گئی لاحل وت اوہا جائز ہے اس کامند کے لیے اپنی اس بیوی سے صحبت کرنا ولا مت سوہا اور نہ اسے چھونا یعنی ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ولا تق... تقبلہا بھائی میری کتاب میں تقبل ہے یہ کتابت کی غلطی ہے تقبل نہیں تقبیل ہونا چاہیے بھائی آپ کی کتابوں میں کیا ہے بھائی تقبل ہے جن جو تو جن کی کتابوں میں تقبل ہے وہ اس کو تقبیل کر لیں بھائی ولا تقبیلا اور خامند کے لیے جائز نہیں ہے اپنی بیوی کا بوسہ لینا یقبل قبل کا مانا ہے بوسہ لینا بھائی تو اس کے لیے خامن کے لیے حلال نہیں ہے بیوی سے صحبت کرنا نہ اسے چھونا اور نہ اس کا بوسہ لینا ہا یکفر عن فیرا ہی یہاں تک کہ وہ کفارہ دے دے اپنے ظہار سے فعین و قاپی قبلا ان قبل یو اچھا بھائی ایک خاص شخص تھا اس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا زہار کے بعد اب عورت اس پر حرام ہے کفارہ دینے سے پہلے پہلے اب ابھی اس نے کفارہ نہیں دیا پہلے صحبت کر لی تو اب کیا ہوگا بھائی کیا اب اس پر کفارہ دگنا ہو جائے گا یا کیا کہتے ہیں نہیں بھائی یاد رکھیے آئند احناف بھائی اس نے بڑا گناہ کا کام کیا کفارے سے پہلے اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا لہذا آپ اللہ سے استغفار کرے اور کوئی سزا وغیرہ اس کی نہیں ہے دنیاوی چوشران مقرر ہو ہاں اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے پھر اس طرح نہ کرے بھائی اور کفارہ دے اس کے بعد عورت کے پاس جائے بھائی تو کہتے ہیں فعین وقت آ ان فیرا اگر خامن نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی قبل فیرا کفارہ دینے سے پہلے اس کا اللہ تو اللہ سے مغفرت طلب کرے ولا شی غیر القفار پر, خا... پر اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے پہلے کفارے کے ولا یعاویدو آو ہتھا اور پھر نہ لوٹائے اس کو بھائی یعنی پھر ایسا نہ کرے ہتھا یوک یہاں تک کہ کفارہ دے دے ولابو ہل کفارا تو ہوا ذیم اعلیٰ وقت بھائی زہار نے آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص زہار کر لے تو اسے کیا دینا پڑتا ہے <وضح> کفارہ دے گا تو پھر اس کے بعد بیوی حلال ہوگی بغیر کفارے کے بیوی حلال نہیں لیکن یہ کفارہ اس پہ واجب نہیں ہے مولانا کفارہ دینا چاہتا ہے دے نہیں دینا چاہتا تو نہ دے بیوی بی حرام رہے گی بھائی ضروری ہے اس پر کہ ضرور اب کفارہ دینا ہے تم نے ہاں بیوی بی نہیں حلال ہوگی بھائی جب تک کفارہ نہیں دے گا تو اس کی مرضی ہے بیوی بی کو حرام ہی رکھتا ہے اپنے اوپر بھائی یا اس کو طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہے سمجھ میں آیا بھائی بیوی بی تو کفارہ ضروری تو نہیں ہے اس پہ ہاں بیوی بی کے ساتھ صحبت کرنا چاہے پھر تو کفارہ ضرور دینا پڑے گا اس کے بغیر بیوی بی حلال نہیں سمجھ میں تو کفارہ البتہ ایک صورت میں کفارہ واجب ہو جائے گا اور وہ کب لوٹنے کی سورت میں کس سورت میں یعنی جب وہ صحبت کا پکا ارادہ کر لے آزم کر لے آزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو تو جب پختہ ارادہ کر لیا بیوی بی کے ساتھ صحبت کا تو اب وہ صحبت تو بغیر کفارے کے جائز نہیں تھی تو اب کفارہ اس پر واجب ہو گیا مولانا اب کفارہ دے گا تو بیوی بی اس پر کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو تو کہتے ہیں ول ہاؤد الدی یبو بھی اور وہ لوٹنا جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے ہوا ایا عظیم اعلیٰ یہ کہ پختہ ارادہ کر لے اس کی صحبت کا اچھا یہاں سے آپ کو یہ رہے ہیں ضابطہ بھائی پہلے تو آپ نے پڑھا کہ اپنی بیوی کو کوئی دے یا کس کے ساتھ تشکی ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو بیوی کو تشبی دی یا اس کے ایسے عزو کو تشبی دی جس کو آ, جس کے ساتھ پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہے یا اس کے جزے شائع کو تشبیح دی کس کے ساتھ ایسی عورت کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام تو جیسے اس عورت کے ساتھ تشبیح دینے سے جو اس پر حرام ہے بیوی بی کیا ہو جاتی ہے انسان پر حرام ہو جاتی ہے اسی طرح ایسی عورت جو انسان پر حرام ہے اس کے کسی ایسے رزو کے ساتھ تشبیح دے دے جس کی طرف دیکھنا حرام تھا تو بھی یہ زہار ہے تو بھی یہ کیا ہے زہار ہے تو آپ والا نا ایسی عورت کے ساتھ تشفی نہیں دی جو اس پر حرام ہے بلکہ اس کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیح دی ہے جس کی طرف دیکھنا کیا تھا اس کے لیے حرام تھا تو بھی یہ زہار ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو یہ مانا ویدا قال انتیالیہ کا بطنی امی اور جب کہا بیوی سے کہ تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کا پیٹ او کا فخ دہا یا جیسے اس کی رانے اوقا فر جی یا جیسے اس کی شرنگا فہ مظاہر تو, تو, تو یہ اظہار کرنے والا ہے یعنی یہ اظہار ہو گیا مولانا اور یہ شخص مظاہر ہوا یعنی اظہار کرنے والا کزال کا انش بہا شہ بیمن لا لہن ذرحا <التعبید> اور اسی طرح ہے یعنی یہ شخص مظاہر ہوگا اگر اس نے تشبیح دی اپنی بیوی بی کو بیمن ایسی عورت کے ساتھ لایا ہل الہن نظر علیحا کہ جس کی طرف نظر کرنا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا بھائی دیکھنا جائز نہیں تھا اعلیٰ تابید ہمیشہ کے طریقے پر یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں محرمی ہی اپنی محرم عورتوں میں سے بھائی محرم عورتوں کی طرف تو دیکھنا جائز ہوتا ہے بھائی صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں اگر تشبی دی اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ کہ ان کی طرف دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں مراد یہ ہے کہ ان جن کے ایسے عز سے تشبیح دے دی جن کے عز ان اعضا کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی اپنے محارم میں سے تو پھر بھی یہی حکم ہوگا مسل افتی ہی او امتی ہی او امی ہی مینا جیسے کہ اس کی بہن ہے یا اس کی پھوپی ہے یا اس کی ماں ہے مینا رضا تھی رضائی بھائی رضائی ان میں سے بھی کسی کے ساتھ تشویح دے دے گا یا ان کے ایسے علض کے ساتھ جن کی طرف دیکھنا کیا تھا حرام تھا تب بھی یہی حکم ہے بھائی و کا دالی کا انقالا رسو کی علیہ کا ظاہر امی او فرض کی او وجہ کی او رقبت اب دیکھیے وہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہیں تو اعضا لیکن پورے نفس کو کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تعبیر رس بول کر کیا مراد لیتے ہیں پورا انسان مراد دیا جاتا ہے اس کی ذات مراد دی جاتی ہے تو اسی تو دیکھیے راس ہے وجہ وغیرہ مولانا رقبہ ہے وہ قدا کا اسی طرح کہا کر کے کہ رسو کیا علیہ کا ظاہر کے تیرا سر جو ہے مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے اب رس کہا بھائی عضو ذکر کیا لیکن یہ ایسا عضو ہے جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہے او فر جی ہے تیری شرمگاہ جو ہے اوکی ہے تیرا چہرہ جو ہے اور رقبہ یاد تیرا تیری گردن جو ہے اور گردن بول کر کیا مراد لیتے ہیں تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں اور نصف کی اور سلسو کی یہ وہ جو ذکر کیا جو شائع ہے پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے اس کے بھی تشبیح دے دے نصف کی اور سلسو کی تیرا نصف یا تیرا سلسو کی تیسرا حصہ وَإِن قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي اور اگر خامن نے یوں کہا کہ تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں پہلے کہا تھا جیسے میری ماں کی پشت بئی لفظ الف اب کس کے ساتھ دی ہے میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں اب یاد رکھیے پہلا لفظار میں صریح تھا اس سے زہار کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں نکلتا تھا انتی علیہ کا ظہری امنی لیکن یہ کھنایا ہے اس میں اور معنی بھی نکلتا ہے اس نے کیا کہا انتیا مسلو ظاہر امی کا بلکہ کیا کہا ہے مثلو امی تو میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے زہار کا ارادہ ہو جیسے وہ مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر کیا ہے حرام تو یہ زہار ہوگا دوسرا معنی یہ نکل سکتا ہے جیسے میری ماں میرے نزدیک معزز اور محترم ہے تو بھی میرے نزدیک اسی طرح معزز اور محترم ہے کیونکہ تو میری بیوی ہے میری گھر والی ہے تو میرے لیے قابل احترام ہے دوسرا معنی نکلا یا نہیں نکلا بھائی تو لہذا یہ کنایا ہوا اور کنائے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پھر نیت کی لہٰذا اب اس شخص سے پوچھیں گے بھائی تم نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا اگر اس نے کہا میں نے زہار کا ارادہ کیا تھا تو زہار ہو جائے گا اگر اس نے کہا میں نے عزت کا ارادہ کیا تھا پھر تو کچھ بھی نہیں اور اگر اس نے کہا میں نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو پھر طلاق بائن ہو جائے گی مولانا کیونکہ حرمت طلاق رجعی میں آتی ہے یا طلاق بائن میں طلاق بائن میں اور تو یہ حرمت کو ذکر کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وہ ان قال انتی علی مثلی امی اور اگر کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یرجعوا الانیتہ تو رجوع کیا جائے گا اس شخص کی نیت کی طرف فین قال ارت بتہل کرامت فہو کما قال اگر اس نے کہا میں نے اس کے ذریعے عزت اور احترام کا ارادہ کیا فہو کما قال تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس نے کہا یعنی یہ ظہار وغیرہ نہیں ہوگا وہ انخال ارت الہار افہو زہارن اور اگر اس نے کہا میں نے ظہار کا ارادہ کیا تھا تو یہ ظہار ہے وہ انخال عرت تص طلاق فو طلاق باین اور اگر اس نے کہا میں نے اطلاق کا ارادہ کیا تھا تو یہ طلاق بائن ہے تو گویا کہ وہ انتی علیہ میں کہہ رہے تو گویا یوں کہہ رہا انتی علیہ حرام ان تو مجھ پر کیا ہے حرام ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے اور حرمت طلاق بائن میں آتی ہے طلاق رجئی میں نہیں بئی وہ علم لَهُ لہ فَلَيْسَ ان <بِشَئِن> اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی فَلَيْسَ سے <بِشَئِن> تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی کوئی چیز واقعی یعنی زہار اسے نہیں ہوگا بھائی زَوْجَتِهِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ زہار صرف بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے باندی کے ساتھ نہیں ایک شخص کی باندی ہے وہ اپنی باندی سے کہتا کہتے ہیں انتلیا کا باہری امی سمجھ آئے تو اس سے زیار نہیں ہوگا ہاں بات اس نے غلط بات کی بھائی لیکن زہار بہر حال سے نہیں کیونکہ زہار صرف کس سے ہو سکتا ہے بیوی سے ولاقن و زہارو اللہ اور زہار نہیں ہوگا مگر اپنی بیوی بی سے ہی فَإن مِن عمتِهِ اگر پس اگر ظہار کی اپنی باندی سے لم یقن مظاہراً تو یہ ظہار کرنے والا نہیں یعنی یہ ظہار نہیں تو یہ زہار کرنے والا بھی نہیں وہ من خال علی صورت یہ ایک آدمی کی دو یا تین یا چار بیویاں تھیں کو کہا کہ تم سب میری مجھ پر کس طرح ہو میری ماں کی پشت کی طرح تو کہتے ہیں سب سے زیار ہو جائے گا بھائی اور پھر ہر ایک کے حلال کرنے کے لیے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا سمجھ میں آگئی کیونکہ کئی زہار ہو گئے تو کئی کفارے پھر دینا پڑیں گے بھائی ومن قال علی اور جس نے اپنی بیویوں سے کہا انتن نا الحری امی تم سب مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو کان جت ہن تو وہ زہار کرنے والا ہوا ان کی پوری جماعت سے اور پر ان میں سے ہر ایک کے لیے کفارہ ہے الگ الگ کفارہ ہوگا ہر ایک کے لیے وہ کفارت الظہار اور زہار کا کفارہ جو ہے عیش خورا خواتین ایک گردن کا آزاد کرنا ہے یعنی ایک باندی یا غلام کا آزاد کرنا ہے فعلمجم شاہ ہرئینی متاب بس اگر وہ نہ پائے بھائی غلام یا باندی کو سمجھ میں ہے جیسے آج کل ملتے ہی نہیں ہے یا وہ زمانہ تھا کہ ایسا زمانہ ہو کہ غلام یا باندی مل تو جاتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے تو جو شخص نہ پائے فعلم یجت بس جو شخص نہ پائے فوسیام شا ہر تو روزے رکھنا ہے دو ماہ کے لگاتار فت عام پھر کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کل رزال کا قبل ان میں سے ہار ایک صحبت سے پہلے ہو جو بھی کرنا چاہے صحبت سے پہلے غلام یا باندی کی آزاد کر سکتا ہے اور غلام اور باندی دستیاب بھی ہیں تو پھر وہی وہ کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا اگر غلام یا باندی دستیاب ہی نہیں یہ دستیاب تو ہیں لیکن اس کے پاس مال نہیں پھر اس سورت نے اس میں قدرت نہیں اس کی تو اب کس کی طرف چلے جائیں گے روزوں کی طرف اگر روزے رکھ سکتا ہے تو پھر کھانا نہیں کھلائے گا ماننا بلکہ روزے ہی رکھنے پڑیں گے ہاں البتہ اگر بوڑھا ہے ضعیف ہے روزے نہیں رکھ سکتا سمجھ میں آیا بھائی اتنا ضعیف ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے اب بیمار ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے لیکن کل زالی قبل المسیح ان میں سے ہر ایک جو ہے صحبت سے پہلے ہو گئی سمجھ میں آیا صحبت سے پہلے بھائی پہلے کفارہ ہو پھر اس کے بعد صحبت وہی زلی کا اور کافی ہے اس کے اندر یعنی زہار میں کافی ہے عید پر رقبل مسلم کافرتی وکریول انساوت کبیر آزاد کرنا ایسی گردن کا جو مسلمان ہو مسلمان ہو اور کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو یہ ضروری نہیں کہ مسلمان غلام یا باندی آزاد کرے کافر ہو پھر بھی اس کو بھی کر سکتا ہے وہ زکر ون کو بھی کر سکتا ہے معنت کو بھی یعنی غلام کو بھی اور باندی کو بھی وہ صغیر صغیر ہو غلام چھوٹا ہو نہ بالغ ہو اسے بھی کر سکتا ہے ولکبیر اور بڑا ہو بالغ ہو اسے بھی کر سکتا ہے ولا یوج غلام یا لیکن کافی نہیں ہے الامیا او ای ایسی گردن جو اندھی ہے بھائی ایسے غلام یا باندھی کو آزاد نہیں کر سکتا جن میں کوئی جن سے نفا ہی فوت ہو چکا پورا جن سے نفا کیا ہو چکا فوت مثلا دونوں آنکھیں نہیں ہیں اس کی بھائی تو بھائی غلام آزاد کرنا تھا تو غلام کامل قسم کا ہو مارانا ٹھیک غلام ہو لہذا یہ عیب والا ہے اس کو نہیں ہاں اگر ایک آنکھ ہے ایک نہیں پھر آزاد کر سکتا ہے کیونکہ جن سے نفع ختم نہیں ہوا دیکھنے کی ابھی بھی صلاحیت ہے اسی طرح اگر ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی آزاد کر سکتا ہے اسے لیکن اگر دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو جن سے نفع ہی کیا ہوا کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت ہی بالکل ختم ہے لہذا نہیں دونوں پاؤں کٹے ہوں پھر چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہے لہذا وہ ان کو نہیں کر سکتا ہاں ایک پاؤں کٹا ہو تو اسے کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آ گئے اسی طرح بالکل بہرا ہے سنتا ہی نہیں کچھ سنائی نہیں دیتا اسے کچھ بھی اسے بھی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ جن سے نفع ہی کیا ہے سمجھ میں آیا بھائی جن سے نفع ختم ہو چکا ہے ہاں تھوڑا تھوڑا سنائی دیتا ہے پھر جن سے نفع کچھ نہ کچھ باقی ہے اسے کر سکتا ہے اسی طرح ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہے دوسری طرف کا پاؤں کٹا ہے اسے بھی کیا کر سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے کیونکہ پکڑنے کی جن سے نفع وہ بھی ابھی ایک باقی ہے ایک ہاتھ باقی ہے اور چلنے کی جن سے نفا وہ بھی باقی ہے ایک پاؤں کیا ہے اس کا باقی ہے تو چل سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ میں لاٹھی وغیرہ کے سہارے کسی نہ کسی طرح چل سکتا ہے لیکن اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور اسی طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہو پھر یاد رکھیے یہ چلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو جن سے نفا ہی چلنے کا ختم ہو گیا سمجھ میں آیا چلنے کا جن سے نفع ہی کیا ہوا ختم وہ بھائی ایک طرف کا پاؤں نہیں اس طرف کا ہاتھ بھی نہیں ہے کہ لاٹھی وغیرہ پکڑ کے سہارا لے لے اس طرف اور چلے بھائی تو لہذا جن چلنے کا جن سے نفع اس کا ختم لہذا اس کو بھی غلام اس ایسے غلام کو بھی آزاد کرنا درست نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں ولاقبا اور کافی نہیں ہے ایسی رقبہ جو اندھی ہو ولا مکتوا دین اور نہ ایسی رقبہ جس کے دونوں ہاتھ کیا ہوں کٹے ہوئے ہوں ورج لین آپ کی کتاب میں ور رج ہے اویر رج لین ہونا چاہیے بھائی او ہونا چاہیے بھائی کتابت کی غلطی ہے بھائی یا وہ کو بمانے او کے لے لیں پھر اسی طرح بے شک رکھیں تو یا ایسا غلام جس کے دونوں پاؤں کیا ہوں کٹے ہوئے ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے وہ عجوز اور بہرا غلام جائز ہے لیکن میں نے بتایا بھائی پورا بالکل بہرا ہو وہ نہیں جائز کچھ نہ کچھ اسے سنائی دیتا ہو وہ غلام مراد ہے یا باندی افم کہتے ہیں بہرے کو بہرہ جائی ہے یعنی وہ بہرا جسے کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہو وہ مقطوع احدل یدین و احد الرجلین من خلاف اور اسی طرح وہ غلام جس کے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہو دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اور دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کٹا ہو من خلافن جس طرف سے مخالف طرف سے ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں نہ کٹاؤ ہاتھ ایک طرف کا ہے تو پاؤں دوسری ورنہ اگر ایک ہی طرف کا تو میں نے بتلایا چلنے کی جن, کا جن سے نفع کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ولاج مختو ابہام دین ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو بھائی جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یہ غلام بھی جائز نہیں اس لیے کہ ہاتھ سے جب ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ پکڑنے کی ساری طاقت انگوٹھے کے ذریعے ہوتی ہے ایک طرف سے انگوٹھا ہوتا ہے باقی طرف سے انگلیاں ہو جاتی ہیں تو جب دونوں انگوٹھا ہی نہیں ہے تو پکڑنے کی طاقت نہیں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت ختم تو جن سے نفا کیا ہو گیا ختم اس لیے کہا ولا ج مختو ابہا میل دینی اور جائز نہیں ہے وہ غلام جس کے دونوں ہاتھوں کے انگ دونوں انگوٹھے کٹے ہوں ولا اجلو ولاج المجنون القلو اور جائز نہیں ہے وہ مجنون جو عقل ہی نہیں رکھتا یعنی کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہاں وہ مجنون غلام جائز ہے جو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی پھر پاگل ہو جاتا ہے لیکن جو بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو اس کے تو سارے بدن کے جن سے نفع کیا ہو چکا ختم وہ درست نہیں वला يجوز عتق المدبر وام الولد والمقاتبي اور جائز نہیں ہے مدبر مدبر کس کو کہتے تھے جسے آقا نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد اور ام ولد किसे کہتے ہیں کہ آقا وہ بانڈی جس نے آقا کے بچے کو جنم دیا ہے اور آقا نے پھر اقرار بھی کیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ آقا کی ام ولد ہو گئی اور یہ بھی آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے آزاد ہو جاتی ہے مقاتب کس کو کہتے ہیں جس سے آقا نے یہ آقد کر لیا کہ تم میرے لیے اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو اور غلام نے اس کو قبول کر لیا تو ان دونوں میں یہ آقد کسابقت ہوا اور یہ غلام اب کیا کہلاتا ہے مقاتب بھائی تو کہتے ہیں ولادبری و امل ودی ومکاتبی ادا بازل مال اور جائز نہیں ہے آزادی ایسے آزادی مدبر کی اور ام مِ ولد کی اور ایسے مقاتب کی الدی ادا بازل مال جس نے کہ ادا کر دیا ہے کچھ مال مقاتب نے کام شروع کیا اور تھوڑا تھوڑی ادائیگی کر رہا ہے تو کچھ مال ادا کر چکا ہے اور کچھ باقی ہے تو مدبر کو بھی آزاد کرنا درست نہیں بھائی وجہ یہ کہ غلام آزاد کرنا ہے تو کامل غلام آزاد کرنا پڑے گا یہ غلام تو پہلے سے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے یہ پوری طرح کامل کا کامل نہیں بھائی کا۔ اور ولد بھی اس کا آزادی کا حق ہو چکا ہے یہ کامل غلام نہیں بھائی تو لہٰذا کامل تو اب کامل غلام ہونا چاہیے مکاتب بھائی بھی یہ کچھ کیا کر چکا ہے کچھ بدل کتابت کچھ بدل کتابت ادا کر چکا ہے تو سارا تو بیسے آزاد نہیں ہوا کچھ میں تو کیا گیا کچھ میں تو وہ ایوز دے چکا ہے تو یہ آزادی کچھ ایوز پر ہوئی کچھ ویسے ہو جائے گی لہذا یہ صحیح نہیں ہاں اگر ایسا مکاتب آزاد کیا جس نے ابھی کچھ بھی ادائیگی نہیں کی پھر صحیح ہے بھائی کیونکہ ابھی اس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تو ایسا اعلی مال یہاں آیا ہی نہیں سرے سے مکاتب اللہ یو ادیش انجاز اگر آزاد کیا ایسا موقع ادا نہیں کیا جازا تو جائب ہے بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا حدیث میں آتا ہے من ملا کا ذا رحم محرمی جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہے تو میں نے بتلایا تھا بھائی کہ قریبی دو شرطیں حدیث میں ذکر ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو گئی یعنی اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو تو سمجھ میں آیا بھائی تو اب ایک شخص اگر مثلاً اس کا والد جو تھا جنگ کے اندر کفار گرفتار کر کے لے گئے اور پھر وہ غلام بنا کر اسے بیچ دیا اور بکھتے بکھتے پھر وہ یہاں آیا اور یہاں اس کے بیٹے نے اسے خریدا جیسے ہی بیٹا خریدے گا فوراً اس کا باپ اس پر کیا ہو جائے گا آزاد کیونکہ حدیث میں کیا ہے جو شخص اپنے خریدی محرم رشتہ دار کا مالک بنا وہ فوراً اس پر کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو کیا اب اگر کوئی شخص جس نے اس کا اظہار کا کفارا دینا تھا وہ اپنے والد کو یا قریبی محرم رشتہ دار کو جو اس پر آزاد ہو جاتا ہے قریبتے اسے خریدتا ہے اور وہ آز... خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے تو کیا یہ کفارے کے طور پر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کہتے ہیں ہاں بھائی ہو جائے گا کیونکہ وہ کس نیت سے خرید رہا ہے کفارے کی اس نیت سے تو خرید رہا ہے کہ اس کے طور پر یہ آزاد ہو جائے لہذا درست ہے بھائی کہتے ہیں فہ نشترا اباہ ابھی بنا وی بھی شیرا علقا رہ جازا اگر خریدا اس شخص نے اپنے والد کو ابھی بنا یا اپنے بیٹے کو وین وی بھی اور وہ نیت کرتا ہے خریدنے کے ذریعے کفارے کی جازا انہا تو یہ جائز ہے کفارے سے سمجھ میں آیا کفارہ ہو جائے گا ان آتقاب مشترک مشترکن کا فارتی قیمت باقی حنیفت رحم الله وقال ابو یوسف و الله الرحم صورت مسئلہ یہ یاد رکھو مثلا دو آتی میں مشترکہ غلام ہے زید اور آمر نے مل کر ایک غلام خریدا آدھے آدھے پیسے ملائے تو یہ نصف غلام زید کا ہے اور نصف آمر کا ہے بھائی زید کی خدمت کرتا ہے اور ایک دن کی باری باری بھئی اب زید نے مثلا زہار کیا تھا اس نے یہ آدھے غلام کا مالک تھا آدھے غلام کو اس نے آزاد کر دیا آدھے کو کیا کیا تو جب نصف غلام کو آزاد کیا جائے صاحبین فرماتے ہیں باقی کا نصف بھی خود بخود آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا آدھا غلام رہے اور آدھا آزاد رہے تو آدھے کو آزاد کیا تو باقی آدھا بھی خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد تو ایک شریک نے کیا کیا اپنے نصف حصے کو آزاد کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں باقی کا غلام آزاد نہیں ہوگا ہاں اس کے شریک کو اب اختیار ہے بھائی اختیار ہے چاہے تو وہ اپنے نصف غلام کو بھی کیا کر دے آزاد کر دے چاہے تو کیا کرے اپنے شریک سے جس نے اپنے حصے کو آزاد کیا تھا اس سے زمان لے لے کیا کرے وجہ یہ کہ اب اس غلام میں نقصان آ گیا والا ناچ کمی آگئی اسے آقا اب فروخت نہیں کر سکتا آقا اسے اب فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ آدھا غلام ہے اور آدھا آزاد ہے تو اسے فروخت نہیں کر سکتا تو اب چاہے تو اپنے ساتھی سے کیا کر لے اس کا زمان لے لے کہ تمہاری وجہ سے میرے حصے کے غلام میں بھی کیا گیا نقصان آ گیا لہٰذا اس سے زمان لے لے زید نے آزاد کیا تھا عمر کیا کر سکتا ہے اب اپنے حصے کا اسے زمان لے سکتا ہے زمان لے سکتا ہے اور چاہے تو غلام سے کہے کہ تم جاؤ مسن زید نے اور عمر نے پچاس پچاس ہزار میں یہ غلام خریدا تھا پچاس پچاس ہزار میں تو زید نے کتنا حصہ آزاد کیا نصب وہ کتنے کا ہے پچاس ہزار تو باقی حصہ عمر کا ہے عمر غلام سے بھی کہہ سکتا ہے کہ جاؤ اتنے پیسے کما کر لے آؤ میرے حصے کے تو تم آزاد ہو تو تم کیا ہو تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں تین صورتیں زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا عمر کو اختیار ہے چاہے تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے آزاد کر دے چاہے تو زید سے کیا کرے زمان لے لے کیونکہ یہ نقصان کس کی وجہ سے آیا زید کی وجہ سے اور چاہے تو غلام سے کیا کہے کہ جاؤ کما کر لاؤ تو تم کیا ہو آزاد صورت سمجھ میں آ گئی امام صاحب کے نزدیک کتنی صورتیں بن گئیں بھائی تین صورتیں زید نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا عامر چاہے تو اپنے حصے کو کیا کرے آزاد کرے چاہے تو زید سے اپنے حصے کا کیا لے لے زمان لے لے اور چاہے تو غلام سے کہے تم جا کر پیسے کما کر لاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گے اچھا تو اس نے زید تھا مالدار اس نے زید سے زمان لے لیا زید نے آدھا غلام آزاد کیا تھا اور باقی آدھے کا اس نے کیا کیا زمان دے دیا کس کو دیا امر کو دے دیا تو اب زید زمان دے کر اس حصے کو بھی آزاد کر دیتا ہے کہتے ہیں یہ غلام جو اس نے آزاد کیا کفارے کے طور پر جا کرنا جائز نہیں ہے کفارے کے طور پر اسے آزاد کرنا جائز نہیں بھائی کیوں نہیں جائز پورا غلام تو زید نہیں آزاد کر دیا آدھا خود آزاد کیا تھا اپنا حصہ اور آدھے کا زمان دے کر اسے کیا کر دیا آزاد کر دیا سورت سمجھ میں آ گئے امام صاحب فرماتے ہیں اور اگر آزاد کیا نصف آبد مشترکار فار سے یعنی کفارے کے طور پر اسے آزاد کیا باقی ہی اور باقی کی قیمت کا کیا ہوا بھائی دوسرے آمر نے اسے کیا لے لیا زما باقی کی قیمت کا ضامین ہو گیا ف پھر اس باقی کو بھی کیا کر دیا آزاد کر دیا لم عند ابی حنیفت رحمہ اللہ امام ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے وقال ابو یوسف محمد الرحیم اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ہی کہ یہ جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے آدھے کو آزاد کرو تو باقی آدھا بھی کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو, یہ کافی ہے بھائی آزاد کیا یہ کافی ہو جائے گا کب کافی ہوگا کہتے ہیں انکان التیق موسر اگر آزاد کرنے والا خوشحال تھا وہ کان موثر لم یج اور اگر وہ تنگس تھا لم یز پھر جائز نہیں ہے بھائی کیا فرماتے ہیں توجہ تو سے سنو بھائی مسئلہ مشکل ہے اگلا مسئلہ بھی اسی کی طرح کا ہے وہ بھی پھر سمجھ میں آئے گا جب یہ سمجھ میں آئے گا صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی اگر آدھے غلام مشترک کو آزاد کیا تو باقی آدھا بھی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن کہتے ہیں یہ اس صورت میں کافی ہوگا کفارے کے طور پر جبکہ یہ آزاد کرنے والا کیا ہو خوشحال ہو وجہ یہ کہ جب یہ خوشحال ہے تو اس کا شریف باقی چونکہ دوسرے شریف کا حصہ بھی ہاتھ سے نکل گیا وہ بھی آزاد ہو گیا تو وہ اس سے زمان لے لے گا جب اس سے زمان لے لے گا تو سارا غلام کس کی طرف سے گویا آزاد ہوا زید کی طرف سے یہ آزاد ہوا آدھا حصہ اس نے خود آزاد کیا تھا آدھا خود بخود آزاد ہو گیا لیکن عامر نے اس سے کیا لے لیا اس کا کیونکہ یہ خوشحال ہے مال ہے اس کے پاس تو عمر نے امر کو, کو یہ زمان دے دے گا تو سارے غلام گویا کس کی طرف سے آزاد ہوا زید کی طرف سے جب سارا غلام زید کی طرف سے آزاد ہوا تو یہ کفارے کے طور پر صحیح ہو گیا بھئی لیکن اگر یہ شخص تنگ تھا پھر کا درست نہیں ہے کیوں وجہ یہ کہ جب یہ تنگ ہے یہ آدمی تو پیسے نہیں دے سکتا لیکن اس کی وجہ سے غلام کیا ہو چکا دوسرے کا حصہ خراب ہو وہ بھی آزاد ہو گیا تو اب اس صورت میں وہ اس غلام کو کہہ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لا کر دے گا دوسرے ساتھی کے بقدر تو جو باقی کا آزاد ہوا اس کے غلام پیسے دے گا یا پیسے نہیں دے گا پیسے دے گا تو وہ ایک آلہ ہوا ای تک تو اس نے پورا غلام آزاد کیا نہیں نصف اس کی طرف سے آزاد ہوا اور نصحب میں کیا کرے گا غلام خود کوشش کر کے کما کر لا کر دے گا تو نصب بغیر ایوز کے ہوا اور نصب کس پر ہوا ایوز پر تو پوری عشق راک نہ پایا گیا بھائی پوری طرح وجہ سمجھ میں آ گئی کی بھائی صاحب فرماتے ہیں اگر اس نے نصف آزاد کیا اگر یہ خوشحال ہے تو پورا یہ درست ہو جائے گا کفارے کے طور پر کیونکہ اس کا ساتھی اس سے زمان لے لے گا تو سارے غلام اس کی طرف سے شمار ہو جائے گا اور اگر یہ تنگ دست ہے پھر تو کیا کیا جائے گا غلام کما کر لا کر دے گا تو سارا غلام اس کی طرف سے تو آزاد نہیں ہوا لہذا یہ کافی نہیں کفارے کے طور پر جبکہ کہ صاحب فرماتے ہیں نہیں چاہے خوشحال ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کافی نہیں کیوں وجہ یہ کہ جب اس نے نصف آزاد کیا باقی نصف آزاد ہوا امام صاحب کے نزدیک باقی نصف آزاد لیکن اس میں نقصان آ گیا، کمی آ یا نہیں آ گئی آخر اس کو کہیں بیچ سکتا ہے آگے ان سے بیچ نہیں سکتا تو غلام کے اندر کمی آ گئی اب اس نے زمان دیا اور زمان دے کر غلام خرید لیا باقی باقی غلام کا بھی یہ مالک بان گیا لیکن غلام میں کمی آ چکی تھی یا نہیں کمی آ چکی تھی کمی آ چکی ہے اب اس حصے کو بھی یہ آزاد کر دیتا ہے تو یہ حصہ بھی آزاد ہو گیا لیکن پوری طرح آزاد ہوا یا کچھ کمی کے ساتھ آزاد ہوا کچھ کمی کے ساتھ تو پوری طرح غلام آزاد نہیں ہوا کامل طور پر اس کی طرف سے آزادی نہیں پائی گئی یہ یوں کہیں کامل طور پر اس کی طرف سے آزاد کرنا نہیں پایا گیا بھائی میں کچھ کمی آ چکی تھی پہلا نصب تو پورا کامل آزاد ہو گیا لیکن اسے نصب میں فوراً ہی کیا گئی کمی آ گئی اب یہ زمان دے بھی دے وہ کمی دور ہو سکتی ہے وہ کمی تو دور نہیں ہو سکتی تو گویا کچھ حصہ ویسے ہی چلا گیا کچھ حصہ ویسے ہی چلا گیا اب اس نے کو بھی آزاد کر دیا لیکن کچھ حصہ تو ویسے ہی جا چکا تھا وہ جو نقصان آیا تھا سمجھ میں آیا اور وہ نقصان اس کی ملکیت میں آیا تھا یا دوسرے شخص کی ملکیت میں آیا تھا ابھی تو اس نے زمان نہیں دیا تھا بھائی اس نے جیسے ہی اپنے حصے کو آزاد کیا فوراً دوسرے کے حصے میں کیا آ گیا نقصان آ گیا اور اس وقت دوسرے حصے کا مالک کون ہے دوسرا ساتھی ہے تو کمی جب بھائی دوسرا اس کا مالک تھا تو لہذا اب یہ اس کا زمان دے بھی دے تو پورا نصف اس کے پاس یوں سمجھیں گے نہیں آیا کچھ کمی کے ساتھ آیا تو کچھ کمی کے ساتھ ہی دوسرے حصے کو اس نے آزاد کیا پہلا حصہ پوری طرح ہو گیا دوسرے حصے میں کمی آ گئی تو لہذا پورا غلام آزاد کرنا اس کی طرف سے پایا گیا اگر سے یہ پیسے پورے ہی دے اس کا اعتبار نہیں ہے بھائی زید کا حصہ کتنا تھا کتنے میں خریدا تھا غلام ایک لاکھ کا زید کا حصہ تھا پچاس ہزار عمر کا بھی کتنا تھا پچاس ہزار اس نے زمان پورا پچاس ہزار ہی بے شک دے لے لیکن زمان کی بات نہیں ہو رہی مولانا زمان سے زیادہ بھی کیوں نہ اس کو دے دے بات ہو رہی ہے پورا غلام آزاد کرنا ہے آگا جب اس نے اپنا آزاد کیا وہ تو پوری طرح آزاد ہو گیا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لیکن جیسے ہی ایک حصہ آزاد ہوا دوسرے میں خود بخود کیا گیا نقصان آ گیا یہ غلام ناقص ہو گیا کیونکہ اب اس کو آگے فروخت کرنا بھی آقا کے لیے جائز نہ رہا اب یہ جو دوسرا نصف ہوا یہ ناقص رہا تو اسے جب اس نے زمان دے کر لے لیا اور پھر آزاد کیا تو یہ جو نصف آزاد کیا یہ پورا نصف ہے یا ناقص نصف ہے ناقص ہے تو پورا غلام آزاد کرنا پایا گیا پورا غلام آزاد کرنا نہیں پایا سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو یہ معنی ہے دوبارہ دیکھیے اور اگر آزاد کیا نصف عبد مشترک کو کس چیز یعنی سے کفارس ہے کفارت آزاد کیا نصف عبد مشترک کو وہ زمین قیمت باقی ہی اور زامن ہوا باقی کی قیمت کا فَآتَقَهُ پس اسے بھی آزاد کر دیا لَمْ يَجُدْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو امام آزام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يُجْزِهِ اور صاحب صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے کب کافی ہے اِنْكَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا اگر آزاد کرنے والا خوشحال ہو کیونکہ یہ اس سے زمان لے لے گا تو گویا سارا غلام ہی اس کی طرف سے آزاد ہوا وہ ان کا نو سرلم اور اگر یہ تنگ دس ہے پھر صاحب کے نزدیک بھی جائز نہیں کیونکہ پھر تو غلام سے کیا کی جائے گی کوشش کروا کر اس سے پیسے لیں گے تو نصف تو آزاد ہوا اور نصف کا عوض لے کر آزادی آئے گی تو یہ درست نہیں ہوئے وہ ان آتا نصف آبدی اچھا بھائی دوسری صورت آ گئی ایک آدمی نے اپنے ہی غلام کے نصب کو پہلے آزاد کیا پھر نصب کو بعد میں آزاد کیا تو کیا یہ کفارے کے طور پر صحیح ہو جائے گا اب امام صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ کفارے کے طور پر ہو جائے گا صاحب تو اس میں بھی فرماتے تھے ہو جائے گا اس میں بھی فرماتے ہو جائے گا لیکن امام صاحب پہلی صورتیں فرماتے تھے وہ کافی نہیں آپ کیا فرماتے ہیں اپنا غلام ہے پورا اپنا غلام تھا لیکن پوری ایک دم پورا نہیں آزاد کیا بلکہ پہلے کیا کیا نصف آزاد کیا پھر باقی کا نصف بھی پھر اس پہ شکال ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو آزادی پوری نہیں پائی گئی کیسے نہیں پائی گئی جب آدھے کو آزاد کیا تو باقی میں کیا آ نقصان آ گیا، کیا آ کمی آ جب کمی آ تو باقی کے نصف کو آزاد کرے گا تو پوری طرح آزادی پائی گئی یا کمی کے ساتھ کمی کے ساتھ آزادی آئی تو پورا غلام اچھی طرح آزاد نہیں ہوا کچھ کمی کے ساتھ آزاد ہوا یہ درست نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے تھا کچھ کال سمجھ میں آیا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اب ہو جائے گا وجہ یہ کہ اس نے جب غلام کو آزاد کیا اپنا غلام نصف آزاد کیا تو دوسرے حصے میں کمی آئی لیکن اس دوسرے حصے کا بھی یہ خود ہی مالک ہے تو یوں سمجھیں گے یہ جو کمی آئی یہ بھی آزادی کے ساتھ چلی گئی کس کے ساتھ چلی گئی آزادی. آزادی کے ساتھ چلی گئی اور اب جو ناقص رہا اسے بھی آزاد کر دیتا ہے یہ. تو جو کمی آئی تھی وہ بھی آزادی ہی میں شمار کر لیں گے اس کو ویسے شمار نہیں کریں گے تو سارا ہی آزاد ہو گیا سورج سمجھنا پھر اشکال ہوتا ہے اچھا یہاں آپ نے اس کمی کو آزادی میں شمار کر لیا وہاں اس کمی کو آزادی میں کیوں نہیں شمار کرتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ وہاں دوسرے حصے کا مالک کوئی اور تھا بھائی اس کو ہم آزادی میں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے حصے میں کمی آئی ہے اور یہاں اس کے اپنا ہی غلام ہے سارا اس میں ہی کمی آئی ہے تو اپنے ہی غلام میں جو کمی آئی ہم یوں سمجھیں گے یہ بھی کدھر چلا گیا آزادی میں چلا گیا یہ حصہ جبکہ ادھر دوسرے ساتھی کے حصے میں کمی آئی بھائی اس سے آزادی کا آزاد کرنا اس پہ ضروری تھا یا اس پہ ضروری تھا تو اس, میں, اس کے حصے میں کمی آئی ہے وہ اس کی طرف سے ہم شمار کر سکتے ہیں وہ اس کی طرف سے شمار وہ کمی اس کی شخص کی طرف سے شمار نہیں ہو سکتی وہ اس کی طرف سے تو شمار کر سکتے ہیں آپ لیکن آزاد کرنا تو اس پہ ضروری تھا تو وہاں ملکیت غیر کی تھی اس, لیے اس آدمی کی طرف سے وہ حصہ آزادی میں شمار نہیں کر سکتے یہاں ساری ملکیت اسی کی ہے لہذا اسی کی طرف سے کیا کر لیں گے آزادی کے اندر شمار کر لیں گے فرق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ انتا ہی کا نصف آبدی ان کپارتی اور اگر آزاد کیا اپنے نصف غلام کو ان کپارتی ہی کفارتی زہار کے کفارے سے یعنی سارا غلام ہی اپنا ہے اس کی نصف کو آزاد کر رہا ہے آتق باقیہ عنها پھر باقی کو بھی اس نے آزاد کر دیا جازا تو یہ جائز ہے بھائی وہ ان آتق نصف آپ کی انکار سورہ صورت مسئلہ یہ اب اپنا ہی ایک غلام تھا اس نے آدھے کو آزاد کر دیا آدھے کو آزاد کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر باقی کے آدھے کو آزاد کیا تو کیا یہ کفارے کے طور پر صحیح ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ کفارے کے طور پر صحیح نہیں ہوگا کیوں وجہ یہ مانا نا کہ وہاں شرط تھی کہ پورا غلام صحبت سے پہلے آزاد کرنا ہے صحبت سے فتحر رقبت من قبل سا پس گردن کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں صحبت کریں تو صحبت کرنے سے پہلے پورے غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے اور یہاں تو صحبت سے پہلے کتنا غلام آزاد ہوا نصف اور باقی کا نصف تو صحبت کے بعد آزاد ہوا لہٰذا یہ درست نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہتے ہیں وہ ان آتقا نصف آبدی انکفارتی ہی, ہی اور اگر اس نے آزاد کیا اپنے نصف غلام کو کفارۂ زہار سے سم م جتی ظہارا مینہ پھر اس نے صحبت کر لی اپنی اس بیوی سے جس کے ساتھ زہار کیا تھا سم م آتق باقیہ ہوں پھر باقی غلام کو بھی آزاد کر دیا لم یجز ایند ابی حنیفہ ترحمہ اللہ پیمام اعظم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ماں پس اگر نہ پائے ظہار کرنے والا ما ایسی چیز کو یور جسے وہ آزاد کرے یعنی ایسا کوئی غلام یا باندھی سے نہ ملے فَقَفَارَتُهُ ہو سو مُتَتَابِعَيْنِ تو پھر زہار کا کفارہ جو ہے وہ دو ماہ کے روزے ہیں لگاتار بھائی دو ماہ کے لگاتار روزے ہیں لح صفیما شہر الرمضان ولا یوم الفطری ولا یوم النخری ولا ایام التشری ایسے دو مسلسل مہینوں کے روزے کے ان دونوں کے درمیان رمضان کا مہینہ بھی نہ ہو یوم الفطر یعنی عید الفطر کا دن بھی نہ ہو ولا یوم النحر یعنی عید ال کا دن بھی نہ ہو اور نہ ایام تشریق ہوں سمجھ میں آیا بیچ میں رمضان کا رمضان بھی نہ آتا ہو اس لیے کہ دو ماہ کے روزے لگا تار رکھنے ہیں اور رمضان میں ظہار کے کفارے کے روزے نہیں رمضان میں صرف رمضان ہی کے روزے رکھ سکتا ہے کسی اور چیز کے وہ نیت بھی کرے ظہار کے کفارے کے روزے کی پھر بھی روزہ رمضان ہی کا ہوگا تو رمضان بھی بیچ میں نہ آئے اسی طرح عید الفطر عید الاضحیٰ اور ایام تشریق بھی یعنی گیارہویں بارہویں تیرویں ضلحجہ یہ بھی بیچ میں نہ آئیں اس لیے کہ ان ایام شریعت نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے منع فرمایا ہے بھائی تو سمجھا ان ایام روزہ رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا تو اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہو تو جاتا ہے لیکن ناقص روزہ ہوتا ہے کامل نہیں رہتا حالانکہ کفارے کے طور پر کس قسم کے روزے رکھنا ضروری جو کامل ہونے چاہیے ان میں کسی قسم کے نقصان اور کمی نہیں ہونی چاہیے جا معلتی ظاہر منها فی خلال او و محمد رحمهم اللہ بھائی یاد رکھیے یہ جو روزے رکھنے ہیں یہاں پر بھی قرآن میں قید اللہ نے ذکر فرمائی ہے من قبل, قبل اس کے کہ دونوں کیا کریں صحبت کریں لہذا ان دونوں ان دو ماہ کے روزوں کا بھی صحبت سے پہلے ہونا ضروری بس اگر یہ درمیان میں بھول کر بھی صحبت کر لے تو بھی نئے سرے سے روزے رکھنا پڑیں گے صورت سمجھ میں آگے کہتے ہیں پس اگر صحبت کر لی اپنی اس بیوی سے جس سے اس نے اظہار کیا تھا فی خلال ان دو مہینوں کے بیچ میں لیلن رات کے وقت حامدن جان بوجھ کر او نہارن یا دن کے وقت ناسین بھول کر رات کو جان بوجھ کر اور دن کو بھول کر سمجھ آئے تو رات کو جان بوجھ کر اس کا م... تو یہ مانا نہیں کہ رات کو اگر بھول کر کر لے تو نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں یہ ویسے قید ایک ذکر کر دی بھائی صاحب خدوری نے. بس چاہے رات ہو یا دن خلاصہ یہ بھائی رات ہو یا دن جان بوجھ کر کرے یا بھول کر ہر صورت میں نئے سرے سے کیا کرنا پڑیں گے روزے رکھنا پڑیں گے تو یہ قید اتفاقی ہے مولانا عامدن کی جو قید لگا دی رات کی وقت جان بوجھ کر اور نہارن یا دن کو بھول کر کرے سرے سے روزے رکھے گا نئے سرے سے کرے عند ابی حنیفت و محمد ان رحم اللہ تارا فین رحیم اللہ کے نزدیک و نزدیکارا یومن مینہ جی بھائی ان ساٹھ روزوں کے درمیان اگر کسی ایک دن بھی روزہ چھوڑ دیا چاہے کوئی عذر ہو چاہے عذر نہ ہو چاہے بیماری کیوں نہ ہو جائے روزہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ جیسے چھوڑے گا پھر کیا کرنا پڑے گا نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے تو کہتے ہیں وہ ان افطارہ اور اگر افطار کیا یومنگ مینہ ان میں سے کسی ایک دن بھی عذر کی وجہ سے اور بغیر حوضرین یا بغیر عذر کے استعمال آپات نئے سرے سے کرے بھائی نئے سرے سے رکھے گا <الصوم> بھائی غلام ہے اس کا کسی اس نے کسی سے نکاح کیا تھا اس نے اپنی بیوی بی سے زہار کر لیا کہتے ہیں بھائی غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں تو وہ تحریر رقبہ بھی نہیں کر سکتا وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اس کا کفارہ صرف ساٹھ روزے ہیں غلام کا کفارہ کیا ہے اس کا آقا اس کی طرف سے کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے یہ بھی نہیں کافی غلام کی کفارہ صرف کیا ہے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے تو کہتے ہیں ظاہر ال آبدو اگر زہار کیا کسی غلام نے لم یوج بھی تو کافی نہیں ہے اس کے لیے کفارے میں لگ پاؤں مگر روزے ہی فَإِنْ فینکل مولان عَنْهُ اگر آزاد کر دیا اس کے آقا نے اس کی طرف سے او عامہ یا اس کی طرف سے کھلا دیا لم یوجی لمبی تو اس کی طرف سے کافی نہیں فَإِنْ لَمْ فعلستیام اگر ظہار کرنے والا طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی سمجھ میں آیا بھائی بہت بوڑھا ہو چکا ہے یا ایسا مرض ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو اطعام اطام تین تو کھانا کھلا دے ساٹھ مسکینوں کو سمجھ کھانا کھلائے گا اور دو وقت کا بھائی ایک دن کی ان کی ضرورت پوری ہو جائے کھانا بھی کھلا سکتا ہے یہ بھی درست ہے وہ یو تعیم کلکین بر یا کھلا دے ہر مسکین کو نصف سا گندم میں سے آدھا سا کیا دے دے ہر مسکین کو گندم دے دے او صاع من تمرن او شعیرن او قیمت ذالک یا ایک سا دے دے کھجور کا یا ایک سا جو کا یا ان کی, ان کی قیمت دے دے گندم کی قیمت نصف سا کی دے دے یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو کی قیمت دے دے تو یہ درست ہے مرانا فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيلًا کَانَ مَا أَكَلُوا اَوْ كَسِيرًا بھائی اس نے یہ گندم یا جو وغیرہ دینے کے بجائے کھانا کھلایا صبح کا بھی کھلایا اور شام کا بھی کھلایا تو کہتے ہیں کافی ہے بس کھانا کھلا دے چاہے وہ تھوڑا کھائیں چاہے وہ زیادہ کھائیں خوب اچھی طرح ان کو کھانا کھلا دے تو کہتے ہیں فین غدا ہم پس اگر ان کو کھانا کھلایا صبح کا ہم اور رات کا کھانا کھلایا جا سا تو یہ بھی جائز ہے قلیلن کانما اکلو او سیرا چاہے تھوڑا ہو وہ جو انہوں نے کھایا یا زیادہ ہو وہ ان تام مسکین یومن اجزا بھائی یاد رکھو اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آدمی ساٹھ مسکین کہاں سے ڈھونڈے بھائی تو آپ کیا کریں بھائی مثلا ایک مسکین ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے تو کیا ان کو ہی دے دے سارا اکٹھا تو درست ہے کہتے ہیں نہیں ایک مسکین کو جتنا بھی سارا سارا سارا ہی چاہیے ایک دن کے اندر دے دو وہ ایک دن کا شمار ہوگا اگر ایک مسکین کو دینا چاہتے ہو تو ہر روز الگ الگ کر کے دیتے رہو ساٹھ دن تک بھائی سورج سمجھ میں آ یا تو ساٹھ مسکین ہے تو وہ ساٹھ افراد الگ الگ ہے ہر ایک کو دے دو پورا ہو گیا ایک ہی دن میں سارا ہو گیا تو ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا حصہ نہیں دے سکتا ایک مسکین کو اب اگر دس مسکین ہے تو روز ان میں سے ایک ایک دن کا کیا کرے حصہ دے اگلے دن پھر دے اگلے دن پھر چھ دن میں پورا ہو جائے گا دس مسکین ہے نا چھ دن میں دے اور اگر چھ چھ دن کا ہرے کو ایک ہی دن دے دیا تو یہ کتنا شمار ہوگا ایک ایک دن کا شمار ہوگا یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے دس مسکینوں کو ایک ہی دن کا کھانا کھلایا ہے باقی پانچ کا ابھی بھی باقی ہے ہرے کیا؟ سورت سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں اِن وَاحِدًا سِ يومًا اور اگر اس نے کھانا کھلایا ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے وہ ان آتاح واحد یوم اور اگر اس نے دے دیا ایک ہی دن کے اندر ایک مسکین کو لم یوجی تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے اللہ ہی مگر اس کے اسی دن سے گویا ایک ہی دن کا اس نے دیا ایک کو. وَإن ظاہر منحا فی خلال لم اچھا بھائی روزوں کے اندر بھی آپ نے پڑ... بھائی غلام آزاد کرنے میں بھی آپ نے پڑھا کہ صحبت سے پہلے پورا غلام آزاد کرنا ضروری روزوں میں بھی آپ نے پڑھا کہ پورے روزے رکھنے پورے روزے رکھنے سے پہلے صحبت نہیں کر سکتا ساتھ روزوں کا بھی صحبت سے پہلے ہونا ضروری لیکن اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے مثلا ایک ہی مسکین کو روز کھانا کھلا رہا ہے درمیان میں کسی دن اس نے صحبت کر لی تو کیا اب نئے سرے سے کھلائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ اسے کرنا نہیں چاہیے تھا اسے صحبت بعد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی کفارہ پورا نہیں ہوا لیکن اگر اس نے صحبت کر لی تو نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا اسی کو جاری رکھے اسی کو کیا کرے بھائی کیوں یہاں تو صحبت اس نے کر لی اور ابھی پوری طرح ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ تحریر رقبہ بھی قرآن میں قید موجود ہے منقبل اہینتماس تھا کہ گردن آزاد کرے قبل اس کے, کے دونوں باہم کیا کریں صحبت ساٹھ روزوں سے میں بھی وہاں بھی قید موجود ہے قرآن کے اندر من قبل اہینتماس تھا قبل اس کے, کے دونوں کیا کریں باہم صحبت کریں اس سے پہلے کیا ضروری ہے روزے لیکن ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جہاں ذکر ہے وہاں من قبل عینتماسا کی قید موجود نہیں لہذا اس کے مطابق ہم چلیں گے اور وہاں قید نہیں ہے تو یہاں بھی ہم قید نہیں لگائیں گے کہ یہ اطام ستین مسکین جو ہے یہ صحبت سے پہلے ہونا ضروری نہیں تو کہتے ہیں وہ قریب الطیظہ قریبوں کے معنی میں نے بتلایا تھا صحبت کرنے کے اور اگر صحبت کر لی کامن نے اپنی اس بیوی سے جسے جس اہار کیا تھا کھانا خلال خلال کھلانے کے درمیان میں ہی لم سانپ تو نے سرے سے نہیں کرے گا یہی کافی ہے وہ مماً و جبت علیہ کفارتاً صورت یہ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں اس نے دونوں سے زہار کر لیا کیا کر لیا؟ دونوں سے زہار کر لیا اب دونوں کی طرف سے ایک ایک غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے زہار کے کفارے کے طور پر اس نے دو غلام آزاد کر دیے لیکن یہ نیت نہیں کی کہ فلاں غلام فلاں بیوی بی کے زہار کے طور پر آزاد کرتا ہوں اور یہ دوسرا غلام فلاں بیوی بی کی اس سے جو اہار کیا اس کے طور پر یعنی تعیین نہیں کی تو کیا یہ درست ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کیا ہے اگر اس نے تعینی کی کس غلام کو کس کے کے طور پر آزاد کر دو کر رہا ہوں پھر بھی یہ درست ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہ من بجا بتا ہی کفارا تاظہاری تا تثنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور وہ سب جس پر واجب ہوئے تھے اظہار کے دو کفارے اس نے دو گردن آزاد کی یعنی دو غلام آزاد کر دیے لا بے آئی نہا اور نیت نہیں کی ان میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی کسی معین کی کسی معین بیوی کی کسی معین کفارے کی نیت <مس> نے <مزن> کیس کو کس کے کفارے میں آزاد کر رہا ہوں جاز انہما تو یہ ان دونوں سے کیا ہو جائے گا دونوں کی طرف سے جائز ہو گیا درست ہو گیا دونوں زہار کا کپارا ادا ہو گیا وہ کدا لکھا انسام اور اسی طرح اگر اس نے روزے رکھے چار ماہ تک بھائی یا اس نے کھانا کھلایا ایک بیس مسکینوں کو اور یہ نہیں تعین کی چار مہینے روزے رکھے یہ تعینی کی کہ دو مہینے پہلے والے دو مہینے کس زہار کے کفارے پر ہیں اور دوسرے دو مہینے والے کس زہار کے ہیں یس ایک سو بیس مسکینوں کو کھانا کھلایا یہ تعینی کی پہلے ساٹھ مسکین کس کفارے کے ہیں اور دوسرے ساٹھ کس زہار کے کفارے کے ہیں تو بھی جائز ہے وہا فام شاہینی اچھا بھائی اس آدمی نے کتنے اہار کیے تھے دو زہار کی اس نے ایک ہی غلام آزاد کیا اور نیت نہیں کی کہ کون سے زہار کے کفارے کے طور پر یہ آزاد کر رہا ہوں یا اس نے دو ماہ کے روزے رکھے لیکن نیت نہیں کی کہ کون سے زہار کے کفارے کے طور پر میں یہ کیا کر رہا ہوں دو روزے دو رکھ رہا ہوں تو کیا بعد میں تعین کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی جس کو چاہے تعین کر لے تو جس بیوی کے زہار کے لیے اس کو متعین کر دے گا اس بیوی کا زہار کا کفارہ ہو گیا وہ حلال ہو گئی اور دوسری ابھی بھی حلال نہیں تو کہتے ہیں وہ ان آتا فرق واحد اور اگر اس شخص نے ایک ہی گردن آزاد کی ان ان دونوں زہار سے اوفام شاہنی یا دو ماہ کے روزے رکھے کان لہو این جی کان اتی ما شاہ تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ کر دے اس کپارے کو انیتی ماں ان دونوں زہار کے کفاروں میں سے جس کے لیے چاشا وہ چاہے بھائی جس کے لیے بھی وہ چاہے بات سمجھ میں آ گئے بھائی چلیے بس مولانا ہدا المرام اللہ علم یقیقت الکلام